اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد سمع اللہ قول اللذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سورت آل عمران کی آیت نمبر ایک سو سے آج ہم اپنے سبق کا آغاز کر رہے ہیں اور یہ یہود کے رویے پر اور یہود کی گستاخی پر شکوہ ہے جی جب یہ آیت اتری کے اکرز اللہ قرضن حسنا کہ اللہ کو قرضہ ہی دے دو تو کچھ یہودیوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہو گئے اور ہم سے قرضے مانگتا ہے تو ان کے اس قول پر شکوہ کیا اللہ نے سن لی بات ان لوگوں کی جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں مالدار ہیں س سین تاکید کے لیے یقینا ہم لکھ رہے ہیں اس بکواس کی ہم انہیں ضرور سزا دیں گے کیونکہ ہم لکھ رہے ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں وہ قتل حمل امبیا حق اور ان کا قتل کرنا نبیوں کو ناحق حق وہ بھی ہم نے لکھ رکھا ہے و نقولو اور ہم کہیں گے ملائکا کے ذریعے زو کو اعزاب چکھو گلنے کا عذاب ذَالِكَ کا بیما یہ سزا اس لیے یہ سزا بدلہ ہے یا یہ سزا اس سبب سے ہے جو آگے بھیجا تمہارے ہاتھوں نے اس سے پہلے یقال معذوف کر لیجئے کہا جائے گا یہ سزا جو تمہیں دی جا رہی ہے یہ ان کرتوتوں کی وجہ سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں اللہ تو اپنے بندوں کے ساتھ ظلموں نہیں کرتا اللہ زینہ کالو یہ دوسرا شکوہ ہے جی مانا یوں کر لیں اللہ کو فقیر کہنے والے وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں بے شک اللہ نے آہدہ علینہ آہدہ امرنا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے اللہ نمینال رسول کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ وہ رسول لے آئے ہمارے پاس بے ایک قربانی تکل النار جس کو آگ کھا لے یعنی ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ صرف اس نبی پر ایمان لانا ہے جو یہ کام کرے کہ قربانی اور نیاز ایک جگہ پہ رکھ دی جائے اور آسمان سے آگ آئے اور اسے اچک کے لے جائے کل جواب شکوا میرے پیغمبر کہہ دے تحقیق آئے تھے تمہارے پاس کئی رسول من قبلی مجھ سے پہلے مل نات کھلی کھلی دلیلیں لے کر موجے اور ان میں یہ دلیل بھی شامل تھی جو تم کہہ رہے ہو کہ نیاز لائے اسے آگ اچک کے لے جائے بلزی قلتم تم وہ چیز بھی لے کے آئے تھے جو تم کہہ رہے ہو فلیما قتل تم انکن تم تو تم نے ان نبیوں کو کیوں قتل کیا تھا اگر تم اس بات میں سچے ہو فائن کزابو کا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے جی بس اگر وہ آپ کی تقزیب کرتے ہیں تو کئی رسولوں کی تقزیب کی گئی من قبلک آپ سے پہلے یاؤ بلبیہ وہ لے کے آئے تھے کھلی کھلی دلیلیں یعنی مویزے و زبر صحیفے چھوٹی چھوٹی کتابیں ول کتاب المنیر اور روشن کتاب وہ انبیاء لے کے آئے مویزے پیش کیے لیکن تو ان کی تقزیب کی گئی اگر آپ کی بھی تکزیب کی جا رہی ہے تو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں کل و نفسن زائقت الموت ہر جی نے چکھنی ہے موت آپ ذرا اس بات پہ توجہ کریں کہ بالکل کلام غیر مربوط ہو گئی ہے پیچھے ذکر ہو رہا ہے یہودیوں کے ایک کال کا پھر اس کا جواب دیا گیا پھر اللہ نے اپنے نبی کو تسلی دی کہ پہلے نبی موئزے لے کر آئے صحیفے لے کر آئے روشن کتاب لے کر آئے انہیں جھٹلایا گیا تو اس کے بعد کہا ہر بندے نے مرنا ہے یہ کوئی تعلق اس کا ماقبل سے نہیں لگتا جی مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ جو نظم قرآن کے قائل ہیں کہ قرآن کی ہر آیت دوسری آیت سے مربوط ہے انہوں نے فرمایا یہ ترغیب ال جہاد ہے صورت کے اس حصے میں دو مضمون اللہ بیان کرنا چاہتے ہیں جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ تو یہ ترغیب ال جہاد ہے جہاد سے جی چرانے کا سب سے بڑا سبب جو ہے وہ موت کا ڈر ہے کہ جہاد میں جائیں گے مارے جائیں گے اللہ نے فرمایا مرنا تو ہے ہی ہے موت تو ہر حال میں آنی ہے وہ ان نامات و فونا اجورا کو اور یقیناً تمہیں پورا پورا دیا جائے گا تمہارے اجر قیامت کے دن فمن زخان نار پھر جو آدمی دور کر دیا گیا آگ سے اور داخل کر دیا گیا جنت میں فقد فاضا وہ تو کامیاب ہو گیا وہ مل حیات ال دنیا اللہ الغرور اور نئی ہے دنیا کی زندگی مگر فائدہ ہے دھوکے کا شاہ عبد القادر نے میں کیا دغا کی جنس تو یہ تمہیں پورے اجر ملیں گے جو آدمی آگ سے بچا لیا گیا جنت میں داخل کر دیا گیا وہ تو کامیاب ہو گیا تو اس کے ساتھ ہی کہا دنیا کوئی چیز نہیں یہ دھوکے کا سامان ہے تو مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ترغیب الل جہاد کے بعد ترغیب انفاق دنیا مال دولت پہ سانپ بن کے نہ بیٹھو یہ کوئی چیز نہیں ہے لتب فی اموال کو اس آیت میں اللہ پھر جہاد اور انفاق کی ترغیب دینا چاہتے ہیں جی تم آزمائے جاؤ گے اپنے مالوں میں یہ انفاق کی ترغیب ہو گئی جی وہ انفوں سے اور تم آزمائے جاؤ گے اپنی جانوں میں یہ جہاد کی ترغیب ہو گئی جی ولا تسما اور تم سنو گے من الزین ابوت الکتاب ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی من قبلکم تم سے پہلے وہ من الزینہ اشرک اور تم سنو گے شرک کرنے والوں سے ازن کثیرن تانے بہت شاہ عبد القادر صاحب نے میں نے کیا بدگوئی بہت شاہ نے میں نے کیا سرزنش بسیار توہین آمیز کلمات اسلام اور مسلمانوں پر تان و تنز طنز اڑانا فتوے لگانا پھپتیاں کسنا عجیب عجیب نام رکھنا جیسے آج کل بھی مبتدرین توحید پرست لوگوں کے ساتھ یہ رویہ اپناتے ہیں تمسخر اڑاتے ہیں وہابی ہیں منکر ہیں گستاخ ہیں بے ادب ہیں وہ ان تصویروں اور اگر تم صبر کرو وہ اور بچتے رہو اللہ کی نافرمانیوں سے فَإِنَّ فَا نہ مِنْ عَزْمِ ازم العمور ظالق آئی صبر و تقوا یہ صبر کرنا اور رب کی نافرمانیوں سے بچنا بڑی ہمت کے کام ہے ویز اخذ اللہ میساکل لذینہ اوت الکتاب زجر ہے اہل کتاب کے لیے اور یہ ماقبل سے متعلق ہے پہلے مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دی ایزاؤں پر صبر کی تلقین کی اب یہاں اہل کتاب کو زجر کی جا رہی ہے کہ تم سے تو عہد لیا گیا تھا کہ حق بیان کرو گے چھپاؤ گے نہیں اور جب لیا اللہ نے وعدہ ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی کہ تم اس کو بیان کرو گے لوگوں کے لیے ولا تک تمو ہو اور اسے چھپاؤ گے نہیں فنا بزو ہو پھر انہوں نے پھینک دیا اس وعدے کو ورا ہو اپنی پیٹھوں کے پیچھے وشترو بھی سمن کلیلا اور انہوں نے لیا اس وعدے کے بدلے میں پیسے تھوڑے بھی کی ضمیر الکتاب کی طرف بھی جا سکتی ہے اس کتاب کو چھپانے کے بدلے فبے پس بری چیز ہے جو وہ خریدتے ہیں لا تبن لذینہ اس کا تعلق ولا تک نہو سے ہے جی پچھلی آیت سے اور بما اتو اس سے کتمانے حق مراد ہے تعریف کرنا مت گمان کریں وہ لوگ جو خوش ہوتے ہیں بما ات اپنے کرتوتوں پر ب آچے کردن شاہ ابد القادر صاحب نے بہت خوبصورت مینا کیا اپنے کیے پر وہ کیا کیا ہے حق چھپانا اس پر پردے ڈالنا تحریف کرنا اس پر خوش ہوتے ہیں بہو اور پسند کرتے ہیں یوہ مدو کہ ان کی تعریف کی جائے بمالم یف ان کاموں پر جو وہ کرتے نہیں یعنی لوگ ان کی حق بیانی ان کی دیانت امانت علم و فضل کی تعریفیں کریں بڑا عالم ہے جی یہ بھی چاہتے ہیں بے ایمان بھی ہیں حق چھپاتے بھی ہیں اور پھر چاہتے ہیں کہ لوگ ان کے پیچھے چلیں ان کے نعرے لگائیں فلاطا سبن نہ بے من الزاب پستوں گمان نہ کر کے وہ چھوٹ جائیں گے عذاب سے والم عذاب ان علیم ان کے لیے دردناک عذاب ہے للہ ملک سماوات ورض مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کا کہنا یہ ہے کہ دونوں حصے یہاں تک ختم ہو گئے پہلے حصے میں دو مضمون تھے توحید اور رسالت اور دوسرے حصے میں بھی دو مضمون تھے جہاد اور انفاق اب یہاں سے لے کے سورت کی آخری آیت تک آخری آیت چھوڑ دیں اللہ چاروں مضمونوں کا اعادہ کرنا چاہتے ہیں چاروں مضمونوں کو اللہ دورائیں گے جی للہ ملک السَّمَاوَاتِ ولہ یہ اعادہ ہے جی توحید کا مسئلہ توحید اور یہ چھٹی آیت توحید بھی ہے جی اس صورت میں آیات توحید چھ آنی تھی پانچ ہم پڑ چکے ہیں یہ چھٹی آیت توحید ہے جی اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے فی قصہ مواتے والا بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں وقت علاف ال نہار رات اور دن کے آنے جانے میں لیات الباب بڑی نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے کہ جو ذات یہ سب کچھ کرنے والا ہے عبادت و پکار کے لائق بھی وہی ہے یہ عقل والے کون ہیں جی جنہیں اللہ عقل مند کہہ رہے ہیں اللہ کی نگاہوں میں الباب ہمارے یہاں عقل مند کون ہیں وہ آپ سب جانتے ہیں ہم کس کو عقل مند زیادہ کہتے ہیں اور اللہ عقل مند کن لوگوں کو کہہ رہا ہے اللہ یز کرون اللہ جو یاد رکھتے ہیں اللہ کو جو یاد کرتے ہیں اللہ کو قیامن کھڑے کودن بیٹھے والا جنوب اور کروٹ کے بل لیٹے ہر حالت میں اللہ کو یاد کرتے ہیں وہ یہ تو فکرون افیقل کے سماواتے اور سوچو بچار کرتے ہیں شاہ عبد القادر صحر میں نے کہا دھیان کرتے ہیں آسمان اور زمین کی پیدائش میں سوچتے ہیں کہ یہ زمین آسمان یہ کائنات اللہ نے کیوں بنائی تو وہ زمین و آسمان کی پیدائش اس میں فکر تفکر کرتے ہوئے ربنا اس سے پہلے یقولون معذوف ہے یہ تفکر کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں اے رب ہمارے ماں خلگتا ہزا باتلا نئی تو نے بنایا اس کو بات لن ابس کھیل باطل بلکہ اس کے بنانے کا بھی ایک مقصد ہے سبحان کا تو پاک ہے پس ہم کو بچا آگ کے عذاب سے رب نائن کا دوسری دعا جی عقل والوں کی اے رب ہمارے بے شک جس کو داخل کر دیتا ہے آگ میں اس کو تو توں نے رسوا کر دیا وہ مال ظالمین من انصار اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے اور مولا ہم ظالم نہیں ہیں ہم کون ہیں ربانہ اننا سمے نا منادین الباب کی تیسری دعا اے ہمارے رب ہم نے سنا ایک منادی کو پکارنے والا یونادی ایمان جو آواز لگاتا تھا ایمان کے لیے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے جی تو یہ دوسرا مضمون آ گیا جی رسالت پہلا مضمون توحید والا گزر گیا یہ دوسرا مضمون ہے رسالت وہ پکارتا تھا ایمان کے لیے انعام نوبے ان, ان مفسرا کیا کہتا تھا ایمان لے آؤ اپنے رب پر فام پس ہم ایمان لے آئے لنا زنو بنا بخش دے ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو وہ کب پھر دور کر دے ہم سے ہماری برائیاں وہ اور ہم کو موت دے مال ابرار نیک لوگوں کے ساتھ جو سنت پر عمل پیرا ہوتے ہیں ابرار ربنا نا و عقل مند لوگوں کی چوتھی دعا اے رب ہمارے دے ہم کو وہ چیز و آتا نا جس کا تو نے وعدہ کیا ہے اپنے رسولوں کی زبانی کہ جو ہماری بات مانیں گے ہم انہیں جنت میں داخل کریں گے ولا تخزینا یومل کے اور ہمیں رسوا نہ کرنا کے کے دن بے شک وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا فس تجاول ہوم بس قبول کر لی ان کی دعا ان کے رب نے انی اے کالا قبول کر لی ان کی دعا ان کے رب نے اور اللہ نے کہا بے شک میں ضائع نہیں کرتا کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ذکرن ان او انسا وہ عمل کرنے والا مرد ہو یا عورت بعضوں کو ممباز تم ایک دوسرے کی جنس ہو ایک ہی بابا کی اولادو تو جو بھی عمل کرے گا میں اس کا عمل ضائع نہیں کروں گا تو تم نے جو دعائیں مانگی ہیں تمہاری دعائیں بھی قبول ہیں فلزینہ حاجر ہوا خرجو پس جو لوگ جنہوں نے ہجرت کی نکالے گئے اپنے گھروں سے تکلیف دیے گئے میرے رستے میں وقاتل اللہ مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو منور فرمائے کیا بات ہے ورنہ تو یہاں جن لوگوں نے ہجرت کی اپنے گھروں سے نکالے گئے اس کا ماقبل سے کیا رابط ہے عقل مند لوگوں کی دعاؤں کا ذکر ہو رہا ہے پھر اللہ ذکر کر رہا ہے کہ ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا اچانک یہ بات کیسے شروع ہو گئی ہجرت کی یہ حضرت صاحب کہتے ہیں یہ تیسرے مضمون کا ارادہ ہے جہاد فی سبیل اللہ پس جن لوگوں نے ہجرت کی اپنے گھروں سے نکالے گئے وہ اوزوفی فی سبیلی اور میرے رستے میں ستائے گئے انہیں تکلیفیں دی گئیں مارا گیا پیٹا گیا وہ قاتلو اور وہ لڑے وہ کوتے اور پھر وہ مارے گئے لوکفرنان ہوں میں دور کر دوں گا ان سے سیاحت ان کی برائیاں میں داخل کروں گا ان کو باغات میں بہت ہیں اس کے نیچے نہریں من ان اللہ یہ بدلہ ہے اللہ کی طرف سے ولہ عسن ثواب اور اللہ ہی کے پاس ہے اچھا بدلہ لا یغرن کا تکلب الزین کا فروف البلاد دوکھے میں نہ ڈالیں تجھے چلنا پھرنا کافروں کا شہروں میں تجارت کی غرض سے یہ جو تجارت دکانیں بڑی بڑی دکانیں فیکٹریاں کارخانے پھرنا دوڑنا آج لندن ہے برطانیہ ہے امریکہ ہے یہ جو چلتے پھرتے ہیں تجارت کے لیے تجھے دھوکے میں نہ ڈالیں کہ ہم ان پر راضی ہو گئے ہیں یہ ایک سوال مقدر کا جواب ہے جی سوال کیا ہے جی یہ کفار پر مالی انعامات کیوں ہوتے ہیں اللہ کے نافرمان ہیں لیکن دنیا بڑی ہے پیسہ ہے دنیا ہے اس کا جواب ہے نہ دھوکے میں ڈالے تجھے چلنا پھرنا کافروں کا شہروں میں متا قلیل اے ہاضا متا قلیل یہ نفع ہے تھوڑا سا سم واہم جہنم پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے وہ بے سلم اور برا ہے بچھونا حضرت صاحب کہتے ہیں یہ ترغیب الل ہے متا قلیل دنیا کوئی چیز نہیں ہے کہ اس پر سانپ بن کے بیٹھ جاؤ بلکہ اس دنیا کو میرے رستے میں خرچ کرو لاکن لذینت تکو بشارت اخربی لیکن جو لوگ ڈرتے ہیں اپنے رب سے تجارت کرتے ہوئے زراعت کرتے ہوئے کوئی کام کرتے ہوئے حقوق ادا کرتے ہوئے تجارت کرتے ہوئے میری نافرمانی نہیں کرتے لہم جناتن ان کے لیے باغات ہیں بہتیں ان کے نیچے نہریں ہمیشہ رہیں گے اس میں نوز و من اللہ یہ مہمانی ہے اللہ کی طرف سے اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے لل ابرار نیک بختوں کے لیے نیکو کار و امن ام اہل الكتاب لمن اب باللہ بشارت برائے مومنین اہل کتاب اہل کتاب میں سے جو لوگ ایمان لے آئے تھے جی ان کے لیے بشارت ہے اس کے دو متعلق ہیں جی یا تو اس کا تعلق ہے وحزہ اخذ اللہ میساک الزینہ کہ اہل کتاب کیوں نہیں مانتے حق کو کیوں چھپا رہے ہیں جبکہ کچھ لوگ اس بات کو مان چکے یا اس کا تعلق ہے جی لاہ ملک سماوات وال ارض کے ساتھ جی کہ یہ جو دعوی ہے اللہ ہی مالک ہے اللہ ہی اللہ ہے اس کو کچھ اہل کتاب مان چکے ہیں اور یقیناً اہل کتاب میں سے کچھ وہ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اس چیز پر جو اتاری گئی تمہاری طرف یعنی قرآن کو بھی مانتے ہیں آخری نبی کو بھی مانتے ہیں وماؤنزل اور جو کچھ اتاری گئی ان کی طرف یعنی جو پہلی کتابیں ہیں خاشعین للہ اللہ اللہ کے آگے آئزی آئزیاں کرنے والے ہیں لا یشترون بیات اللہ سمن کلیلہ نہیں لیتے اللہ کی آیتوں کے بدلے پیسے تھوڑے یعنی حق کو چھپاتے نہیں تحریف نہیں کرتے وہی لوگ ہیں ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے ہاں بے شک اللہ جلدی حساب لینے والا ہے یعنی قیامت جلدی آنے والی ہے یا اتنی ساری خلقت کا حساب لینے میں دیر نہیں لگے گی یا یو الزینہ آ آخری آیت میں صورت کا اجمالی خلاصہ اور نچوڑ یا یو الزینہ آمنو اس میں توحید اور رسالت دونوں آگئی جی اے ایمان والو قوم جو اللہ کی توحید پر بھی ایمان رکھتے ہو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بھی مانتے ہو دو مضمون اس میں آ جی اس بے رو دینکم اپنے دین پر ثابت قدم رہو توحید کی خاطر مسائبائیں برداشت کرو وہ اور کفار کے مقابلے میں مضبوط بھی رہو ایک دوسرے کو صبر کی تلقین بھی کرتے رہو ورابطو اور تیاری کرو تیار رہو کتال کے لیے مستعد اور تیار رہو ضمن اس میں انفاق بھی آ گیا کہ انفاق کے بغیر جہاد ممکن ہو نہیں وتق اللہ اور اللہ سے ڈرو اس کی حکم عدولی نہ کرو لالکم تا کہ تم فلا پا جاؤ سورت النساء سب سے پہلے سورت نسا کا رب ما قبل سے ایک نامی ربت ہے جی اسمی یعنی صورتوں کے نام کے مناسبت سے اییا کا نابودو ولا نابود بکارا ولا نابود آل عمران و نوی حقوق کنسا یہ اسمی ربت ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں فاتحہ ہم گائے کی عبادت نہیں کرتے بقرا ہم آل عمران کی عبادت بھی نہیں کرتے آل عمران نودی حقوق النساء ہم عورتوں کے حقوق ادا کرتے ہیں یہ نامی ربط ہے جی مانوی ربط جی یعنی مضمون کے اعتبار سے کیا رب تیس کا ما قبل سے سورت بقرہ اور سورت آلے عمران میں توحید کو الج الکمال بیان کر دیا گیا توحید و رسالت پر جو شبہات تھے ان کو بھی دور کر دیا گیا اب ضرورت تھی کہ مسلمانوں کو منظم کیا جائے متحد یکجان ہو جائیں لہذا اس کے لیے صورت نساء میں امورے انتظامیہ بیان ہوں گے اگر آپ کے ذہن میں ہو صورت البقرہ میں ایک مضمون بیان ہوا امور انتظامیہ نکاح طلاق عدت رضا قصاص یہ صورت بقرہ میں بیان ہوا جی تو سورت بقرہ کا جو مضمون ہے امور انتظامیہ والا اسے سورت نساء میں بیان کیا جائے گا جی سورت بقرہ کے چھ مضمونوں میں سے چار مضمون آل عمران میں بیان ہو چکے ہیں لیکن توحید والے مضمون میں صرف ایک حصے کو بیان کیا گیا ہے نفی شرک کے اعتقادی تو صورت بقرہ کا جو پانچواں مضمون تھا امور انتظامیہ اسے صورت نساء میں بیان کیا جائے گا اگر آپ سے کوئی پوچھے سورت نساء کا مرکزی مضمون کیا ہے تو آپ نے بس ایک جواب دینا ہے امور انتظامیہ کا بیان ایسے امور جن امور پہ عمل کر کے مسلمان اختلاف سے جھگڑوں سے انتشار سے بچ سکتے ہیں اور وہ آپس میں متحد اور منظم ہو سکتے ہیں سورت کے دو حصے ہیں جی مضامین کے لحاظ سے پہلا حصہ ابتدا سے لے کے آیت نمبر ستاون تک ستوجا دوسرا حصہ وہاں سے لے کر آیت نمبر ایک سو چھبیس تک پہلے حصے میں جو امور بیان ہوں گے انتظامیہ وہ عوام کے لیے ہوں گے آپ اس کو نام دے دیں امور انتظامیہ برائے ریت چودہ احکام بیان ہوں گے جی چودہ احکام ریت چودہ احکام ریت دوسرے حصے میں نو احکام بیان ہوں گے سلطانی برائے حکام جو ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں جن کے ہاتھ میں اختیار ہوتے ہیں وہ نو آکام ہوں گے جی ہر حصے میں جب اللہ آکام بیان کر چکیں گے پہلے حصے میں چودہ احکام بیان کر چکیں گے تو پھر اللہ مسئلہ توحید کا ذکر کریں گے جی. اور جب دوسرے حصے میں نو احکام بیان ہو جائیں گے تو پھر اللہ مسئلہ توحید کو بیان کریں گے کیوں تاکہ توجہ اس طرف رہے کہ اصل مسئلہ جو ہے وہ مسئلہ توحید ہے اسی مسئلے کی اشاعت کے لیے اور جہاد فی سبیل اللہ کے لیے تمہیں تیار کیا جا رہا ہے اور امور انتظامیہ بیان ہو رہے ہیں پہلے حصے کے بعد مسئلہ توحید بیان ہوگا اجمالا اور دوسرے حصے کے بعد مسئلہ توحید بیان ہوگا تفصیلا ایک امرے مسلح کا ذکر کریں گے جی نماز اگر آپ کے ذہن میں ہو تو امر مسلے کیوں بیان ہوتے ہیں امور انتظامیہ پر عمل کرنا آسان ہو جائے یہ جو اللہ امور انتظامیہ بیان کریں گے وارثوں کے حق پورے دو یتیموں کے ساتھ ظلم نہ کرو یتیموں کا مال نہ خ... آئیں گے سارے حکم آئیں گے عورتیں وراثت میں حصے دار ہیں تو اگر آپ ڈنڈے کے زور سے عمل کروانا چاہیں تو آپ عمل نہیں کروا سکتے عمل تب ممکن ہے جب اندر بدلے دل میں خوف الہی آئے خشیت الہی آئے اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا ڈر پیدا ہو تو امر مسلح نماز کیوں بیان ہوگا جی تکوا پیدا کرنے کے لیے پہلے حصے کے خاتمے پر اور دوسرے حصے کے درمیان اللہ زجریں بیان کریں گے جی اہل کتاب اور منافقین کے لیے بس میں زیادہ اس کی تفصیل نہیں کرنا چاہتا کچھ باتیں ہیں اور بھی لیکن وہاں پہنچیں گے تو اس کو ذکر کر دیں گے وہاں آپ کا سمجھنا آسان ہو جائے گا فی الحال آپ اتنی ذہن میں رکھیں پہلے حصے میں امور آکام ریت کتنے چودہ دوسرے حصے میں آکام سلطانی کتنے نو ہر حصے کے بعد مسئلہ توحید کا ذکر پہلی مرتبہ ذرا اجمالاً دوسری مرتبہ اس کو ذکر کریں گے تفصیلا پہلے حصے کے خاتمے پر اور دوسرے حصے کے درمیان منافقوں اور اہل کتاب پر زجرات ہوں گی جی اور ایک امرے مسلح نماز کا ذکر ہوگا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوناس ربکم تخویف جی یہ تخویف کیوں بیان کی جا رہی ہے تاکہ آنے والے جو امور انتظامیہ ہیں ان پہ عمل کرنا آسان ہو جائے لوگ تیار ہو جائیں اس کے لیے ابتدا میں اللہ نے ڈراوا سنایا یہ جو احکام ریت ہے نا جی چودہ ان کا خلاصہ ہے ظلم نہ کرو اور جو احکام سلطانی ہیں اس کا خلاصہ ہے کسی پر ظلم کرنے بھی نہ دو کرو بھی نہیں اور کسی پر ظلم کرنے بھی نہ دو تم با اختیار لوگوں اے لوگوں ڈرو اپنے رب سے اور اس کی حکم ادولی نہ کرو جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک جان سے آدم مراد ہے جب سب کا بابا ایک ہے تو پھر اختلاف کیوں متحد کیوں نہیں ہوتے جب سب کا بابا ایک ہے تو پھر آپس میں بغض کیوں حسد کیوں وہ خالہ کا منہا اور اس نے پیدا کیا منہ اے من جن سے آدم کی جنس سے زع اس کی بیوی کو یہ نہیں کہ آدم سے پیدا کیا جیسا لوگ کہتے ہیں آدم کی پسلی سے ہوا پیدا ہوئی نا من جن سے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی ربنا نا وباس فی ہم رسولم من ربنا وباس فی ہم رسولم منہم اے مر رب ہے جن کے اندر ایک رسول انہی میں سے تو کیا مطلب تھا ان کی گنس میں سے تو یہاں بھی مانا یہ ہے کہ ہوا آدم کی گنس سے تھی وبس منار جالن کثیرا اور پھیلائے ان دونوں سے آدم و ہوا مرد بہت اور عورتیں بہت و تق اللہ دوبارہ کہا جا رہا ہے تاکہ انتظامی امور پہ عمل کرنا کیا ہو جائے آسان پھر کہا وطق اللہ اللہ سے ڈرو اللہ تسالون بھی باب تفاول جی اصل میں تھا تتسالون تو معنی کیا ہوگا اس اللہ سے ڈرو جس اللہ کے نام پر ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اللہ کا نام ہے یار یہ چیز دے دے یہ مدارک نے مانا کیا یا یہ مجرت کے معنی میں ہے جی اس اللہ سے ڈرو جس اللہ سے تم سوال کرتے ہو پھر با زائدہ ہو جائے گا جی کا با زائدہ ہو جائے گا جس اللہ سے تم سوال کرتے ہو مانگتے ہو ول ارحام اتقل ارہام ڈرو کتا رحمی کرنے سے اتقل ارہام ان انتقا مدارک یہ ورحام حکم ریت کی طرف اشارہ ہے اس لیے کہ ان کا خلاصہ یہی ہے کہ ظلم نہ کرو قطریمی نہ کرو ان اللہ خان علیکم رقیبہ یقینا اللہ تم پر نگبان ہے ہمارے ان آکام پہ عمل کرو وہ تمہاری ہر حرکت سے متلے ہے وہ آت التا ما حکم اول حکم اول کا خلاصہ کیا ہے جی یتیموں کا مال نہ کھاؤ وہ تمہارے لیے خبیص ہے حرام ہے ناجائز ہے دے دو یتیموں کو ان کے مال کب دے دو یہ چوتھے حکم میں آ رہا ہے جی یہ نہیں ہے کہ وہ چھ سال کا ہے سات سال کا ہے تو اسے دے دو اس کا مال کب دینا ہے یہ آگے آ رہا ہے جی دے دو یتیموں کو ان کے مال ولا تبدل الخبیس اب اور نہ بدل لو کو بدلے ستھرے کے الخبیس ردی ستھرا یہ ایک صورت ہے یتیم کے مال کھانے کی مثلا باپ اس کا مر گیا تو اب چچا جان وہ تقسیم کر رہے ہیں وراثت تو وہ جو چوپائے ہیں ڈنگر ہیں عمدہ ڈنگر خود رکھ لیے اور ردی کمزور ڈنگر اس کے سپرد کر دیے زمین کا اچھا حصہ اپنے لیے رکھ دیا ردی حصہ اس کے لیے رکھ دیا ولا کلو اموالحم الا اموال مت کھاؤ ان کا مال اپنے مالوں کے ساتھ ملا کے الا بینا ماں یعنی دونوں کا مال اپنا مال یتیم کا مال اکٹھا کر رکھ لیا اور پھر اسے کھانا شروع کر دیا ن اوکان خوبن کبیرا یہ ہے گناہ بڑا تو یتیم کا مال نہ کھاؤ وہ انخ تم اللہ تخ سے طوفل حکم دوم دوسرا حکم ہے جی اس کا خلاصہ کیا ہے جی اگر یتیم لڑکیوں سے نکاح کرو تو ان کے مہار اور دوسرے حقوق پورے کرو جائےلیت میں لڑکی یتیم ہوتی تو مثلاً اس کا کوئی بھی نہ ہوتا تو چچا زاد بھائی جو تھے وہ خود نکاح کر لیتے تاکہ وراثت گھر میں ہی رہے پھر اس کا مار بھی نہ دیتے اس کے حقوق بھی پورے نہ کرتے تو اس کو بیان کیا جا رہا ہے اگر یتیم لڑکیوں سے نکاح کرو تو ان کے ماہر اور دوسرے حقوق پورے کرو ب انخت تم اللہ تخ سے اور اگر تم ڈرو کہ انصاف نہیں کر سکو گے یتیم لڑکیوں کے بارے میں تو پھر کوئی ضرورت نہیں ان سے نکاح کرنے کی فن کے ہو ماتا بل پس نکاح کرو جو بھی اچھی لگیں تم کو عورتیں مسنا و سلاسا و ربا دو دو تین تین چار چار تو پھر آزاد عورتوں سے نکاح کرو جن کے پیچھے ڈنڈے والے اس کے وارث موجود ہوں کہ تم اگر زیادتی کرو تو وہ تمہیں سیدھا کریں تو یتیم لڑکی کا تو پیچھے پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا فائن خف تم پھر اگر تم ڈرو اللہ تعال کہ تم بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کر سکو گے دو شادیاں تین شادیاں کر کے تم انصاف نہیں کر سکو گے یہ انصاف دل کی محبت کا نہیں ہے کہ دل کسی کے قابو میں نہیں یہ انصاف اختیاری ہے رہائش ایک جیسی کپڑے ایک جیسے کھانا ایک جیسا باریوں کی تقسیم فواہدتن فختارو واحدہ تو پھر اختیار کرو ایک ہی بیوی ماں ملکت ایمان کم یا لونڈیاں جو مالک ہیں تمہارے ہاتھ میں نے اس کا مانا لانڈیاں کر لی ظال کا ادنا یہ زیادہ قریب ہے کیا یہ کیا ایک نکاح کرنا یا لونڈی کو رکھنا یہ زیادہ قریب ہے اللہ تعولو تاکہ تم نا انصافی نہ کرو لا لاتو لا تجورو مدارک شاہ ابد القادر نے میں کیا ایک طرف جھکنا پڑو تو یتیم لڑکیوں سے اگر نکاح کرو تو پھر ان کے مار پورے دو وہ آن نسا تیسرا حکم اس کا خلاصہ کیا ہے جی یتیم لڑکیوں کے علاوہ جن عورتوں سے بھی نکاح کرو تو ان کے مار ادا کرو یہ پہلے حکم سے ترقی ہو گئی صرف یتیم لڑکیاں نہیں جس عورت سے بھی نکاح کرو اس کا مار پورا دو اسلام نے عورتوں کے حقوق کے کیسے تحفظ کیے عام عورتوں کے حقوق کے یتیم اور لڑکیوں کے حقوق کے دے دو عورتوں کو ان کے مہر نہلتن خوشی سے ان تبن لکو من پھر اگر وہ عورتیں بخش دیں تمہیں انشی من ہو اس میں سے کچھ کہ ہم اتنا مار نہیں لیتی آدھا دے دو نفسن بے النفس نفس مانا کرو خوشی سے کوئی دباؤ نہ ہو ان پر فکلو ہنی تو وہ مال جو وہ تمہیں بخش رہی ہیں کھاؤ اس کو ہنی صحت والا مری ان ہونے والا شاہ ابدل کادر صاحب نے میں کیا رچتا پچتا تو کھاؤ اسے رچتا پچتا وہ تمہارے لیے حلال ہے طیب ہے ولا تو سفام والا چوتھا ہو یتیم جب آکل بالغ ہو جائیں سمجھدار ہو جائیں تو گواہ بنا کر ان کا مال ان کے حوالے کرو جب تک وہ آک کے بالغ نہ ہو مال ان کے سپرد نہ کرو وہ اڑا دیں گے برباد کر دیں گے مت دو بے عقلوں کو اپنے مال اللہ تجال اللہ کیا جن مالوں کو اللہ نے تمہارے لیے بنایا ہے کیا مایا زندگی گزران کا سبب تو وہ بچے ہیں یا بیوقوف ہیں چھوٹی عمر کے ہیں وہ مال ان کے حوالے نہ کرو وہ برباد کر دیں گے ہاں ورزکوم اس مال میں سے ان کو کھلاتے رہو وقسوم ان کو پہناتے رہو وکول لهم کو معروفہ اور کہو ان سے بات معروفن معقول کیا؟ وہ مانگیں تنگ کریں تو اچھی بات کہو کہ بیٹا یہ تمہارا ہی مال ہے یہ زمین تمہاری ہے یہ دکان تمہاری ہے تمہیں ہی دیں گے اچھی طریقے سے ان کو سمجھا دو وقت لاما جانچتے رہو یتیموں کو شاہ ولی اللہ صاحب نے میں کیا امتحان کرتے رہو جانچتے رہو یتیموں کو یہاں تک کہ جب پہنچ جائیں نکاح کی عمر کو فائن آ نس تم پھر اگر تم دیکھو ان میں رش شاہ شاہب القادر میں نے کیا ہوشیاری شاہ ولی اللہ نے میں نے کیا حسن تدبیر یعنی سمجھداری رشتن فدفا علیہ تو دے دو ان کو ان کے مال صاحب کے نزدیک بلوغت کی عمر پندرہ سال ہے جی اور اسی پر فتوا ہے جی تم مالک ہو جائیں اس کے باوجود بھی انہیں سمجھ نہ ہو ابھی دھوپ چھاؤں کا نفع نقصان کا پتا نہ ہو تو پھر بھی نہیں دینے پھر اگر تم محسوس کرو ان میں سمجھ تو یہ پچیس سال کی عمر ہے جی پچیس سال کی عمر کے بعد ان کا مال ان کے حوالے کرو جانچنے کا مطلب بڑا آسان ہے یعنی مسا اس کے ذمے کوئی کام لگایا جا سکتا ہے کہ جاؤ یہ کام کر کے آؤ جاؤ یہ سودا کر کے آؤ یا دکان پہ بٹھایا جاتا ہے اسے تو بندہ محسوس کرتا ہے کہ اب اسے اے, تجارت کی نفع نقصان کی دھوپ چھاؤں کی اسے اب سمجھ آگے. یہ ہے جانچنا پرکھنا پرکھنے کے بڑے طریقے ہوتے ہیں تاجروں کے پاس ایک تاجر سے میں نے پوچھا کہ آپ جو ملازم رکھتے ہیں تو آپ اس کی ایمانداری پر اعتماد کرتے ہیں تو بھئی یہ کام چلا رہا ہے تو یہ کیسے ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم جانچتے ہیں جانچنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم دکان سے چلے جاتے فرضی گاہک بھیجتے خود کہ جاؤ اور یہ یہ سامان میری دکان سے خریدو تو وہ فرضی گاہک جو ہوتا ہے وہ سامان خرید لیتا ہے ہم گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کے بعد آ کے پوچھتے ہیں ہاں بھائی کتنا سودا بیچا بکا تو اگر وہ بتا دے وہ سودا جو اس نے خریدا ہے تو پھر ہمیں اعتماد ہو جاتا ہے کہ اس نے کوئی ڈنڈی نہیں ماری اور اگر وہ اس میں چبا لیتا ہے یا کم بتاتا ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بے ایمان آدمی تو جانچنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں لاتا کلوا اسرافن مت کھاؤ اس مال کو اسرافن و فضول خرچی کرنے والے اور جلدی کرنے والے آئی یق کہ یہ بڑے ہو جائیں گے ان کے بڑے ہونے سے پہلے پہلے ان کا مال ہم ہضم کر لیں ایسا نہ کرو وہ من کانا غنیان جو تم میں آسودہ حال ہے فلیستعفف چاہیے کہ یتیم کے مال سے بچے نہ اس میں سے قرضہ لے نہ اس میں سے تجارت کرے بچے اور تجارت کرے تو اپنا خرچہ نہ لے وہ من کانا فقیرن اور وہ یتیم کا جو والی ہے اگر وہ فقیر ہے فلیا کل بل معروف تو چاہیے کہ کھائے ساتھ بھلے طریقے کے یعنی فقیر ہے محتاج ہے یتیم کو پار رہا ہے اس کے مال میں مزدوری کرتا ہے یتیم کا مال ہے مزدوری یہ کرتا ہے تجارت میں لگایا ہوا ہے اس میں سے جتنا حصہ اس کی محنت کا بنتا ہے وہ لے لے فضا دفاع تم علیما پھر جب تم دو ان یتیموں کو ان کے مال پس گواہ بنا لو ان پر تاکہ کل کوئی جھگڑا نہ ہو تم پر الزام نہ آئے اور کافی ہے اللہ حسی بن اے محاس بن لرجال لر نصیب مما ترکل والدان پانچواں حکم جی پانچواں حکم ریت اس کا خلاصہ کیا ہے جی وراثت میں تمام وارسوں کے حصے مقرر ہیں کسی کا حصہ کام نہ کرو یہ اس کا خلاصہ ہے جی جاہلیت میں عورتوں اور بچوں کو وراثت میں شریک نہ کیا جاتا کہا جاتا وارث صرف وہ بنے گے جو میدان جنگ میں دادے شجاعت دیتے ہیں جوان مرد عورتیں اور بچے چونکہ یہ کام نہیں کرتے لہذا وہ وارث نہیں اس رسم کو توڑا جا رہا ہے لر رجال نصیب مردوں کے لیے حصہ ہے مما ترکل والدان اس مال میں سے جو چھوڑ مرے ماں باپ وال اور قریبی وال نسائے نصیب اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اس مال میں سے جو چھوڑ مرے ماں باپ اور قریبی مما مم کلام ہو او کاسورا وہ چھوڑا ہوا مال تھوڑا ہو یا زیادہ ہو چاند سینکڑوں میں ہو یا کروڑوں میں ہو حصہ نصیب مفروز حصہ اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا جو آگے آ رہا یو سی اللہ فی اولادکم اس کو اللہ بیان کر رہے ہیں لیکن اتنی بات تو ہوئی کہ وراثت میں مردوں کے ساتھ عورتیں بھی شریک ہیں وائزا حاضر القسمت یہ پانچویں حکم میں داخل ہے جی اور جب حاضر ہوں تقسیم کے وقت اول القربا کریبی والیتامہ اور یتیم والمساکین اور مسکین وہ بھی آ جائیں قریبی رشتے دار فرزکوم تو اس وراثت والے مال میں سے ان کو کچھ کھلا دو لحم کو معروف اور کہو ان سے بات بھلی کہ یار یہ وراثت ہے وارثوں کے لیے ہے مسکینوں کے لیے نہیں ہے اب یہ حکم باقی نہ رہا اب وراثت کے مال میں سے آپ کسی مسکین کو کسی رشتہ دار کو کچھ نہیں دے سکتے اس لیے کہ حصے مقرر ہو چکے تو یہ حکم منسوخ ہو گیا حضرت صاحب کہتے ہیں کہ منسوخ ماننے کی کوئی ضرورت نہیں یہ علو القربہ جو ہے نا یہ وارث ہی ہیں یہ جو آگ ہے نا تقسیم کے وقت رشتہ دار یہ کوئی غیر وارث نہیں ہے وارث ہی ہیں ولیتامہ یعما یہ تفصیر بیانی ہے بیانیہ ان القربہ کا بیان ہو رہا ہے وہ القربہ کون ہے یتیم اور مسکین تو یہ وارث ہے تو اب جائداد ہے تو ایک دن میں تو تقسیم نہیں ہو سکتی اس میں کچھ جائیداد منقولہ ہوتی ہے کچھ غیر منقولہ ہوتی ہے اب دکان ہے زمین ہے تو یہ تو منکول ہی نہیں ہے غیر منقولہ ہے اس کو تقسیم کرنا ہے کہ کتنا حصہ کس کا ہے کتنا حصہ کس کا ہے تو اس پر تو وقت لگتا ہے تو وہ آ گئے کہ دو جی دو تو کچھ ان کو اس میں سے دے دو اور کہو ان سے بات بھلی کیا تمہارا ہی ہے یار تمہارے لیے بیٹھے ہیں لیکن کچھ وقت لگے گا بھائی صبر کرو حوصلہ کرو حضرت صاحب کہتے ہیں اب منسوخ ماننے کی کوئی ضرورت نہ رہی اور میرا یہ جو مانا ہے اگلی دو ایتیں اس کی تائید کر رہی ہیں ول یش لذین اللہ ترکوم ان خلفیم یہ پہلی ہے جی یہ دونوں زجرے ہیں اور اس مانے کی تائید ہو رہی ہے چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ اگر وہ چھوڑ جاتے اپنے پیچھے اولاد ضیا فن کمزور یہ جو تقسیم کرنے والے ہیں یہ ڈریں کہ اگر یہ مر جاتے اور اپنے پیچھے یہ کمزور اولاد چھوڑ جاتے خافو علیم تو یہ اپنی اولاد کے معاملے میں ڈرتے کہ کوئی ہماری اولاد کے ساتھ ظلم نہ کرے فلیتک اللہ پس چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈریں بل یقول سدیدہ اور چاہیے کہ کہیں بات سیدھی تو یہ زجر جو اللہ نے ان کو کی اسی لیے کی نا کہ وہ آنے والے وارث تھے آگے کیا کہا ان الدین یا کلون ام والناس بے جلک بے شک جو لوگ کھاتے ہیں مال یتیموں کا ظلم نہ یا کلون افیبتون نارا وہ کھاتے ہیں اپنے پیٹوں میں آگ وزیر صلی اور وہ داخل ہوں گے آگ میں تو معلوم ہوتا ہے یہ یتیموں کا مال تھا وہ جو آئے تھے مانگنے کے لیے القربہ یہ ان کا مال تھا تبھی تو اللہ یہ زجر کر رہے ہیں جو لوگ یتیموں کا مال ظلمن کھاتے ہیں یو سی کم اللہ چھٹا حکم جی پہلے کیا کہا جی میت کی وراثت میں بلا امتیاز مرد و عورت بلا تفریق سغیرہ کبیرہ چھوٹا بڑا سگرو کیبر ہر وارث کا حصہ مقرر ہے اب حکم نمبر چھ میں کہا آؤ تمہیں بتاؤں بتائیں وہ حصے کیا ہیں ان کے مطابق تقسیم کرو یو سی کو ملا حکم دیتا ہے تمہیں اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں بارہ بارہ صورتیں ہیں جی جو یہاں بیان ہوگی جی بارہ صورتیں لز زکار مسل و ان سین پہلی صورت میت کی اولاد میں لڑکے بھی ہیں لڑکیاں بھی ہیں تو لڑکے کو ملے گا دو لڑکیوں کے برابر حصہ فائن کنہ نسان دوسری صورت لڑکا کوئی نہ ہو دو لڑکیاں ہوں یا دو سے زیادہ ہوں پھر اگر ہیں وہ عورتیں ہی عورتیں دو سے اوپر اس میں دو بھی شامل ہیں فلا ہن سولو سا کا ان کو ملے گا دو تہائی دو بٹا تین ماں کا جو میت چھوڑ مرا پہ انکانت واحد تیسری سورت اور اگر ہے لڑکی ایک ہی فلان نسف تو اس کو ملے گا آدھا والی لکل واحد وَاحِدٍ مت سودس <صُدوس> یہ جو اوپر تین صورتیں گزر گئی ہیں ان میں میت کی اولاد کے ساتھ اگر والدین بھی زندہ ہیں تو ماں باپ میں سے ہر ایک کو ملے گا چھٹائی سا مما ترا کا جو وہ چھوڑ مرا ان کان لہ والا دن اگر اس میت کا اگر اس میت کی اولاد بھی تھی تو ماں باپ کو ملے گا چھٹا فہلم یا لہ لہو دن یہ پانچویں سورت ہے جی میت کی اولاد کوئی نہیں بین بھائی بھی کوئی نہیں صرف والدین فعلم یقن لہو ولد ان پھر اگر نہیں ہے اس کی اولاد اور وارث ہیں اس کے ماں باپ تو ماں کو ملے گا تیسرا حصہ باقی سب باپ کو مل جائے گا فعن کان لہو اخوت چھٹی صورت میت کی اولاد کوئی نہیں مگر دو یا دو سے زیادہ بھائی بہنیں ہیں پس اگر ہے اس کے لیے بھائی بہنیں بھی شامل ہیں فلے امیں تو ماں کو ملے گا چھٹا حصہ باقی سب والد کو ملے گا اور بین بھائیوں کو کچھ نہیں ملے گا اور اگر باپ نہ ہو تو بہن بھائیوں کو پانچواں حصہ مل جائے گا ممباد وسیعتی یو سی بیہ یہ سارے حکموں کے ساتھ ہے جی پہلی جتنی صورتیں بیان ہو رہی ہیں سب کے ساتھ اس کا تعلق ہے جی ممباد وسیتن یہ حصے تقسیم ہوں گے بعد وسیت کے جو وسیعت مرنے والا کر گیا ہے اودئین یا بعد ادائیگی قرض کے جو میت کے ذمے ہیں تیسرے حصے مال میں مرنے والا وسیعت کر سکتا ہے جی تیسرے حصے مال یہ کسی مسجد کو دے دینا مدرسے کو دے دینا فلاں بندے کو دے دینا فلاں میرے رشتے دار کو دے دینا سب سے پہلے قرضہ دیکھا جائے گا جی اور اسے اتارا جائے گا اس کے بعد میت نے کوئی وسیعت کی ہوئی ہے اس کی وسیعت پوری کی جائے گی باقی مال جو بچے گا اس میں وراثت تقسیم ہوگی آبا اکم و ابنا تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے لا رونا تم نہیں جانتے ہو ایہم اکرب القم نفان کون ان میں سے زیادہ قریب ہے تمہارے لیے ازرو نفا کے باپ یا بیٹا یہ ترکہ کی جو تقسیم ہے یہ وراثت جس کی تقسیم ہو رہی ہے اس کے اختیار میں اللہ نے نہیں دی فرما نہ جس طرح تم چاہو تقسیم کرو مثلا کہو یار میرا بیٹا تو نافرمان فرمان تھا اور باپ میرا بڑا اچھا تھا تو بیٹے کو تھوڑا ملے باپ کو زیادہ ملے نا تم نہیں جانتے ہو آزرو نفا کے کون تمہارے قریب ہے باپ یا بیٹا من اللہ یہ حصے اللہ کی طرف سے مقرر ہیں بے شک اللہ ہے جاننے والا حکمت والا ولاکم نسو ماتارا کام تمہیں آدھا ملے گا جو چھوڑ جائیں تمہاری بیویاں خامند کو آدھا حصہ ملے گا اگر ان کی اولاد نہ ہو فن کان النا ولادن پھر اگر ان کی اولاد ہو فلا کمر تو تمہیں چوتھا حصہ ملے گا خامد کو مما ترکنا اس مال میں سے جو عورتیں چھوڑ مریں لیکن یہاں بھی وہی شرط ہے ممباد وسیتی بعد وسیعت پوری کرنے کے یو بہا جو وسیعت وہ کر گئی ہیں او دئی یا بعد ادائیگی قرض کے ولا ہنر اور عورتوں کو ملے گا چوتھا حصہ مما ترک اس مال میں سے جو تم چھوڑ مرو اگر تمہاری اولاد نہیں انہیں چوتھا ملے گا پھر انکان لکم ولادم پھر اگر تمہاری اولاد ہے تو عورتوں کو آٹھواں حصہ ملے گا مما ترک اس مال میں سے جو تم چھوڑ مرے ہو اگر لیکن یہاں بھی شرط ہے ممباد وسیعت وصیت وسیعت پوری کرنے کے بعد جو تم نے وصیت کی او دئی یا قرض اتارنے کے بعد وہ انکان رجلن یورسو کلا اور اگر ہے وہ مرد جس کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے کلا لا لغت میں اس مرد یا عورت کو کہتے ہیں جس کے اصول اور فرو میں کوئی موجود نہ ہو اگر ہو کوئی مرد جس کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے کلا یا کوئی عورت ہو کلا و اخن او اختن اور اس کا ایک بھائی ہے یا ایک بہن ہے لیکن یہ زین میں رہے یہاں مادری بھائی مراد ہے جی یعنی ماں کے ماں کی طرف سے وہ جو ماں باپ دونوں کی طرف سے ہے یعنی سکا بھائی یا باپ کی طرف سے ہے اس کا حکم سورت کے آخر میں آئے گا جی یہ ذہن میں رہے جی یہاں ولہو اخن اور اختن بس اس کے نیچے بس تھوڑا سا لفظ لکھ لیں مادری ماں شریق بھائی وہ زندہ ہے تو ہر ایک کو ملے گا اصدوس چھٹا حصہ فن کانو اکثر امن ذالک اور اگر وہ اس سے زیادہ ہوں فوم شرکا فسلس تو وہ سارے شریک ہوں گے تہائی میں ایک بٹا تین میں من بعد ان وسیت کے بعد جو ہو چکی ہے یو سا بہار یا ادائے قرض کے بعد غیرا جب جبکہ اوروں کا نقصان نہ کیا گیا ہو کیا مطلب یعنی قرض اور وسیعت میں مرنے والے نے وارسوں کا نقصان نہ کیا ہو قرض یعنی دینا نہیں تھا یوں ہی کہہ دیا بھائی فلاں کا میں نے قرض دینا ہے بھائی اس کو پیسے دے دینا یا ایک بٹا تین سے زیادہ وسیعت کی اس نے اپنے وارثوں کو نقصان پہنچانے کے لیے وسیعت من اللہ یہ سب اللہ کی طرف سے حکم ہے واللہ علی دل کا حدود اللہ یہ اللہ کی حدیں ہیں ہم نے مقرر کر دی ہیں اس کے مطابق چلو وہ میں یوتے اللہ و بشارت ہے جی جس نے حکم مانا اللہ کا اور اس کے رسول کا اللہ اس کو داخل کرے گا باغات میں بہتی ہیں اس کے نیچے نہریں ہمیشہ رہیں گے اس میں اور یہ ہے کامیابی بڑی اور جس نے نافرمانی کی اللہ کی اور اس کے رسول کی وہ یتادہ اور اس کی حدوں کو گا یتادا آگے بڑھا نافرمانیاں کی یدھ خل ہو نا اللہ اس کو آگ میں داخل کرے گا اسی آن کا کامل درجہ مراد ہے جی کا انکار کرنا کہ یہ کوئی حکم نہیں ہے ہم اس کو نہیں مانتے وراثت کے حکموں کو تو پھر کفر ہو گیا نا داخل کرے گا اس کو آگ میں ہمیشہ رہنے والا اس میں ولو عذاب مہین اور اس کے لیے عذاب زلیل کرنے والا ولہتی یاتین الفائشہ ساتواں حکم جی اس کا خلاصہ کیا ہے جی عورتیں وراثت میں شریک تو ہیں لیکن وہ بدکاری کا ارتکاب کریں تو ان پر شری حکم جاری کرو اور جو کوئی بدکاری کرے تمہاری عورتوں میں سے الفائشہ الزنا تمام مفسرین کا اجماع ہے ان المراد ہونا ہی زنا خازن فستا شیدو تو لے آؤ ان پر چار گواہ الزام لگانے والوں سے کہا جا رہا ہے یا حاکموں سے کہا جا رہا ہے منکم اور یہ گواہ بھی اپنوں میں سے منلمین معاملہ بڑا سخت ہے اس کے لیے گواہی کا معیار بھی بڑا سخت رکھا فائن شاہدو پھر اگر وہ چار گواہ گواہی دے دیں فام سے کون نہ تو ان عورتوں کو بند کر دو گھروں میں حتہ یتوفاہنل موت یہاں تک کہ موت ان کی عمر پوری کر دے یہاں تک کہ پوری کر دے ان کی عمر موت یعنی مر جائیں اور یجا اللہ عل سبیلا یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ بنائے حکم جاری کر دے کہ زانی کی یہ سزا ہے یا سبیلن اے مخرجن من طوبا وزان یات ما نیہ قبل ہی سے متعلق ہے جی حضرت صاحب کہتے ہیں اور وہ جو دو مرد عورت کرتے ہیں تم میں سے بے حیائی کا کام فعضوم تو ان کو ایزا دے دو تھوڑی سی سزا دے دو فرق یہ ہے کہ پہلے جن کا ذکر ہوا کہ گھروں میں بند کر دو یہاں تک کہ موت آ جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ بنائے یعنی حد اللہ جاری کرے کہ اس کی سزا یہ ہے وہ ان مرد و عورت کے بارے میں تھا جو شادی شدہ ہو اور وزان یاتی نا یہ غیر شادی شدہ کے لیے تو انہیں کوئی سزا دے دو فِنتابا پھر اگر وہ توبہ کر لیں وہ اسلحہ اور اصلاح کر لیں فعارضوانہ تو ان سے اراد کرو پھر ان کے پیچھے نہ پڑے رہو ان کو تانے نہ دیتے رہو بے شک اللہ ہے توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا کچھ لوگوں نے ولضا نے یا تو آ سے لواتت مراد لی دو مردوں کی باہمی بے حیائی ہم جنس پرستی انتوبت علی اللہ قبولیت توبہ کی شرائط فین تابہ و کی مناسبت سے اللہ کی طرف سے قبولیت توبہ کا وعدہ لل ان لوگوں کے لیے ہے جو عمل کرتے ہیں برے بے جہالتن نادانی سے امدن سم یتوبون من قریب پھر وہ توبہ کرتے ہیں جلدی من قریب وقت موت سے پہلے جب بالکل آخری وقت آ جائے یقین ہو جائے کہ اب مر رہا ہوں اس وقت نہ اس سے پہلے بس یہی لوگ ہیں اللہ ان پہ توجہ کرتا ہے اللہ علم والا حکمت والا ہے والبا توبہ میں تاخیر کرنے والوں کو تخویف اور نہیں ہے توبہ ان لوگوں کی جو عمل کرتے رہتے ہیں برے برے یہاں تک کہ جب آتی ہے ان میں سے کسی ایک پر موت کہتا ہے انی تب تلآن میں توبہ کرتا ہوں اب جب موت سامنے آ گئی نزا کا عالم تاری ہو گیا ول لذین یموتون اور اسی طرح ان لوگوں کی توبہ بھی قابل قبول نہیں جو مرتے ہیں کفر کی حالت میں یہی لوگ ہیں ان کے لیے ہم نے تیار کیا ہے عذاب علیم یازین آٹھواں حکم اس کا خلاصہ کیا ہے جی وراثت میں مال ملتا ہے عورتیں نہیں ملتی وراثت میں مال ملتا ہے وارثوں کو عورتیں نہیں ملتی ہاں اگر وہ راضی ہیں تو ان سے نکاح کر لو جالیت میں ایسے ہوتا تھا جب کوئی بندہ مر گیا اور بڑا مالدار اور پیسے والے تو اس کی بیوی جو ہے اس سے اسی خاندان کا کوئی بندہ نکاح کر لیتا نہ وہ عمر کا لحاظ دیکھتے نہ شکل و صورت کو دیکھتے مقصد صرف یہ ہوتا تھا کہ یہ جائیداد میں وارث بن گئی ہے تو یہ وراثت میر نہ چلی جائے. اسے نکاح کر تو زبردستی ان سے نکاح کرتے اللہ نے فرمایا وراثت میں مال ملتا ہے عورتیں نہیں ملتی کہ تم ان سے نکاح کر لو رضامندی سے کریں تو الگ بات ہے بعض اوقات ایسے ہوتا کہ مالدار بیویاں طبی طور پر ناپسند ہیں کسی عادت کی وجہ سے ان کی یا حسن کی وجہ سے نہ انہیں آباد کرتے تھے نہ طلاق دیتے تھے تاکہ یہ اسی طرح مر جائیں تو وارث بنیں گے یا یہ پیسے والیاں کچھ دیں کھلا پیسے دیں تب ان کی جان چھوڑیں گے اے ایمان والو نئی حلال تمہارے لیے کہ تم وراثت میں لو عورتوں کو کر ہن زبردستی ولازلو ہننا اور انہیں بند نہ کرو لاتمنا ہنڈنا نہ انہیں منع کرو یہ وارثوں کو کہا جا رہا ہے وارثوں کو نہ روکو ان عورتوں کو لے اس غرض سے کہ تم لے لو بعض حصہ اس مال کا جو تم نے ان کو دیا ہے وراثت میں اس لیے ان کو روک کے رکھو کہ جانا چاہتی ہو کہیں اور نکاح کرنا چاہتی ہو تو یہ پیسے اور وراثت والے یہ زمینیں ہمارے نام لگواؤ ایسا نہ کرو یا ولا تازل ہننا کو کہا جا رہا ہے جو خامن طبی طور پر اپنی بیویوں سے نفرت کرتے لیکن وہ مالدار ہوتی تھیں نہ انہیں طلاق دیتے تھے نہ بساتے تھے ان کو کہا جا رہا ہے ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ یہ کچھ دے دلا کے ہمیں دیں تب ہم انہیں فارغ کریں نہ روکو ان کو کہ تم لے لو کچھ حصہ اس چیز کا جو تم نے ان کو دی ہے یعنی مہر یا کوئی اور چیز اللہ یاتی نہ بفاشت مبینہ مگر اس صورت میں کہ وہ کریں بے حیائی کا کام کھلم کھلا تو پھر آپ انہیں تنگ کریں کہ یہ چیزیں ہمارے حوالے کرو اور فارغ ہو آ شیرو اُنہ اور ان سے گزران کرو آ گزر بسر کن عورتوں سے جو تبھی طور پہ تمہیں پسند نہیں تمہارا دل ان کی طرح مائل نہیں اللہ کہتے ہیں گزارا کرو بال معروف اچھے طریقے سے آگے اللہ نے اس کی وجہ بیان کی فائن کرے تو منہ پھر اگر تم ان کو ناپسند سمجھتے ہو فاسان تک روشن ہو سکتا ہے کہ تم ناپسند سمجھو کسی چیز کو وہ یجا اللہ فی خیرن کثیرا اور اللہ اس میں رکھ دے بہت ساری بھلائی یعنی ہو سکتا ہے کہ جن عورتوں کو تم طبی طور پر ناپسند سمجھ رہے ہو ان کے ساتھ گزر بشر کرو ہو سکتا ہے کہ اللہ ان کے وطن سے تمہیں لائق قابل اور اچھی اولاد عطا کر دے یہ مت مطلب ورت تم استقبال زَوْجٍ اور اگر تم بدلنا چاہو ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی اور شادی کرنا چاہو اور پہلی عورت کو طلاق دے دو وہ آتا تم اے دا کن تارن اور تم دے چکے ہو ان میں سے ایک کو کن تارن ڈھیر مال مہر میں مار میں انہیں تم ڈھیر مال دے چکے ہو پھر طلاق دینا چاہتے ہو دوسری بیوی بی کرنا چاہتے ہو فلا خزو مینو شی تو ان سے کوئی چیز واپس نہ لو کیا تم لینا چاہتے ہو اس چیز کو بہتانن و اسما مبینہ ظلم کر کے اور واضح گناہ کر کے ان سے کوئی چیز واپس نہ لو کہتے ہیں واللہ عالم اس میں کتنی حقیقت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہیں خطبہ جمعہ میں لوگوں سے کہا کہ تم مار زیادہ باندھنے لگ گئے ہو تو جس نے زیادہ مار باندھا میں درے سے اس کا فیصلہ کروں گا تو خطبہ دے کے باہر نکلے تو ایک بوڑھی عورت نے روک لیا اس کا آپ نے یہ کہا ہے کہ جو مار زیادہ دے گا تو میں میرے دورا اس کا فیصلہ کرے گا پھر ہاں کہا تو ہے کہ اس طرح غریب لوگ جو ہیں ان کے نکاح کرنے کا راستہ رکتا ہے تو وہ بوڑھی عورت کہنے لگی آپ نے قرآن نہیں پڑھا عمر نے کہا قرآن میں کیا ہے نے کہا قرآن میں ہے بات تم اہدا ہوں نہ کنتارن کہ تم دے چکے ہو ان میں سے کسی ایک کو ڈھیر مال کا تو قرآن تو اسے کنتار کہہ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جائز ہے وہ کہیں فتح نہ ہو اور کس طرح تم لیتے ہو اس مال کو جو تم نے اس کو دے دیا ہے مار میں دے دیا ہے ویسے کوئی توحفہ دے دیا ہے تو کس طرح واپس لینا چاہتے ہو کتنی گندی حرکت ہے وقت افزا بازم الن حالانکہ پہنچ چکا ہے تم میں سے ایک دوسرے کی طرف یعنی مباشرت کر چکے ہو اکٹھے رہ چکے ہو وہ خزنہ من کم ساکن غلیزہ اور وہ عورتیں لے چکی ہیں تم سے وعدہ پکا نکاح کے وقت کیا وعدہ مہر کا نفکا کا آباد کرنے کا مکان کا یہ سب وعدہ لے چکے ولاتن کہ مانا کہا آبا کو نواں حکم آٹھواں حکم کیا تھا عورتیں وراثت میں نہیں ملتی نکاح سے ملتی یہ آٹھواں حکم تھا جی نومہ حکم یہ ہے کہ یہ عورتیں جو ہم گن رہے ہیں یہ نکاح سے بھی نہیں ملتی یہ عورتیں جو ہم گن رہے ہیں ان کے ساتھ نکاح بھی نہیں ہو سکتا ولاتن کے او ما کا مت نکاح کرو ان عورتوں سے جن سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہیں علامہ کد مگر جو جاہلیت میں ہو چکا ہے ان کا نفعشت یہ بڑی بے حیائی کا کام ہے وہ مقتن بڑے غضب اور غصے کا کام ہے و سا صبیلا اور بڑا برا چلن ہے جلیت میں باپ مر جاتا تو اس عورت کا جو ستےلا بیٹا ہوتا تھا وہ اپنی ستیلی ماں سے نکاح کر لے چکر وہی وراثت والا ہے اس سے منع کیا ہور متالئی کم حرام کی گئی ہیں تم پر تمہاری مائیں و بنا کم اور بیٹیاں واہ خوات کم اور بہنیں واہ ماتم اور پھوپیاں و خالات کم اور خالائیں و بناۃ الخ بھائی کی بیٹیاں بھتیجیاں و بناۃ الخت بہن کی بیٹیاں بھانجیاں بہ مہات کم اللہ ارزان کم اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا واہ من کم منرضا اور تمہاری دودھ شریک بہنے بہ امہات و نسائے اور تمہاری بیویوں کی مائیں ساس وربا اب اللاتی فی حجور اور تمہاری ربیبہ جو تمہاری گودوں میں جو تمہاری گودوں میں یعنی کسی ایسی عورت سے تم نے شادی کی جس کی لڑکی تھی پچھلے خامن سے اس عورت کی لڑکی پچھلے خامن سے تو اس عورت سے آپ نے شادی کی تو اس کی لڑکی اس کے لیے بنی ربیبا اس سے بھی تم نکاح نہیں کر سکتے ہو اللہ تی دخل تم بہننا جن عورتوں سے تم نے سوبت کر لی یہ شرط لگائی جن عورتوں سے تم نے سوبت کر لی تو اس کی بیٹی جو پچھلے خامن سے تھی وہ تم پر حرام ہے فائن لمت کن دخل تم اگر تم نے ان سے صحبت نہیں کی فلا جنا علیہ تو پھر اس کو طلاق دے دو اس کے ساتھ نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں وہ ہلا اور تمہارے بیٹوں کی بیویاں بہو اللہ من کو وہ بیٹے جو تمہاری سلب سے ہیں پشت سے ہیں سلمی بیٹے حقیقی بیٹے تو وہ بہو ہے وان تجمعو بین الخت اور یہ کہ تم جمع کرو دو بہنوں کو نہیں کر سکتے ہو دو بہنوں سے بیک وقت نکاح نہیں کر سکتے ہو اسی طرح ایسی دو عورتوں کو ایسی دو عورتوں کو ایک ہی وقت میں اپنے نکاح میں نہیں لا سکتے ہو کہ ان دو عورتوں میں سے ایک کو مرد تصور کر لیں تو ان کا آپس میں نکاح نہ ہوتا ہو کوئی سمجھ آئی کہ نہیں آئی یعنی پھوپی اور بھتیجی یوں نکاح میں نہیں لا سکتے پھوپی اور بھتیجی میں سے ایک کو مرد تصور کر لیں تو ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا ہو. بھانجی اور خالہ یہ بھی جمع نہیں کر سکتے ہو علامہ کا سلفا ان اللہ کا نغفور رحیم ولم سنات منسا حرام ہیں خامدوں والی عورتیں یعنی جس عورت کا پہلے خامن موجود ہے نکاح موجود ہے اس, اس سے نکاح نہیں کر سکتے ہو جب تک وہ طلاق نہ دے علامہ ما ایمان و مگر جو تمہاری ملکیت میں آ جائیں میں نے آسان سا مینا کر دی علامہ کا تیمان کافروں کی وہ عورتیں جو تمہاری ملک میں آ جائیں ہر لونڈی مراد نہیں ہے جی اس سے مراد وہ لونڈی ہے کہ آپ نے کوئی ملک فتح کیا جہاد کیا اور وہاں کی عورتیں قیدی بن گئیں ان میں کوئی عورت تھی جس کا پیچھے نکاح موجود ہے خامد بھی ہے اس کا تو ایک مرتبہ اسے جب ایام آ جائیں گے تو اس کے بعد اس سے صحبت کر سکتے ہو کتاب اللہ علیہ فرض کیا ہے اللہ نے تم پر ان آکام کو یہ جو بیان کی واحد مابرا زل کو دسواں حکم جی اس کا تعلق آٹھویں اور نویں حکم سے ہے جی آٹھویں حکم میں فرمایا وراثت میں مال ملا کرتا ہے عورتیں نہیں ملا کرتی عورتیں نکاح سے ملتی ہیں نویں میں فرمایا کہ یہ عورتیں نکاح سے بھی نہیں ملتی اب اللہ سبھی ترقی فرمایا کہ ان کے علاوہ باقی عورتیں تم پر حلال ہیں لیکن کچھ شرائط کے ساتھ باقی عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو لیکن کچھ ہو شرائط کے ساتھ واحلہ بابراز علیکم اور تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں ان عورتوں کے علاوہ ان تب تگو بشرتے کہ تم تلاش کرو طلب کرو بے اموالکم والے اپنے مالوں کے بدلے یعنی مہار دینا ضروری ہے یہ جی ایک شرط مو سے قید میں لانے کے لیے پاک دامن بنتے ہوئے برے کاموں سے بچنے کے لیے غیرہ مسافرین شہوت رانی کے لیے نہیں یہ نہیں ہے کہ ایک امیر آدمی ہے ارب عرب پتی ہے اربو پتی ہے تو وہ پیسے کے بلبوتے پر ایک لڑکی سے نکاح کرتا ہے مہینے کے بعد طلاق دے دیتے مہینے کے بعد دوسری لڑکی سے نکاح کرتا ہے اسے دو مہینے کے بعد تلاق دیتی پھر تیسری کے ذات نکاح کر لیتا ہے اللہ موہ سے نیند اس نیت سے نکاح کرنا ہے کہ ہم نے اکٹھے رہنا ہے زندگی اکٹھے گزارنی آگے کوئی حالات ایسے آ جائیں بھی زندگی اکٹھی نہیں گزرتی دل نہیں ملتے طبیعتیں نہیں ملتی تو الگ بات ہے لیکن شروع میں نیت یہی ہونی چاہیے کہ میں یہ کام پاک دامن بننے کے لیے کر رہا ہوں فمستمتا تم بھی مینہ پھر جس سے تم نے فائدہ اٹھایا فائدہ اٹھانا کیا ہے سوبت کی تم نے نکاح کیا پھر تم نے فائدہ اٹھایا تنہنا اجو تو دے دو ان کو ان کے ماہر فریض تن مقرر کیے ہوئے مار دینے ہیں ولاجنا کم کوئی گنا نہیں ہے تم پر فیما ترازئی تم بھی کہ تم آپس میں راضی ہو جاؤ مار کی کمی بیشی پر یعنی جتنا مار مقرر ہوا ہے تم اسے زیادہ دے دو یا عورتیں وہ مار چھوڑ دیں آپس کی رضامندی سے ممبادل فریضہ مقرر کیے جانے کے بعد تو کوئی حرج نہیں ہے بے شک اللہ جاننے والے حکمت والے یہ جو فمستمتا تم بھی منہ اس سے اہل تشیوں نے متے کا ثبوت پیش کیا ہے مانا وہ یہ کرتے ہیں جس عورت سے تم نے مط کیا تو اس کی اجرت انہیں دے دو آپ نے سورت مومنون پڑھی اٹھارہویں پارے میں پڑھی ہے جی سورت مومنون سورت مومنون کے شروع میں اللہ نے دو جگہ بتائی ہیں جی شہوت پوری کرنے کی ایک بیویاں ایک لونڈیاں بس یہ دو جگہیں آگے کیا کہا جو اس کے علاوہ کوئی جگہ تلاش کرے گا وہ ہیں زیادتی کرنے والے کوئی تیسری جگہ یہ سورت مکی ہے جی سورت مومنون کیا ہے مکی ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پہلے متجائز تھا پھر حرام ہوا ہم کہتے ہیں مکی سورت میں اللہ نے دو جگہ بتائی ایک بیوی ایک لونڈی تیسری جگہ کا ذکر ہی کوئی نہیں تو متا کسی حالت میں بھی حلال نہیں رہا حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ یہی کہتے متا نکاح نہیں ہے متے والی عورت بیوی نہیں ہے کیوں اس میں طلاق نہیں اس میں عدت نہیں اس میں پیدا ہونے والا بچہ اس شور سے منسوب نہیں تو پھر وہ بیوی بی کیسے ہو سکتی وہ ملم یستتے منکم تولن یہ اسی حکم کے نیچے داخل ہے جی دسویں حکم کے نیچے باندیوں سے لانڈیوں سے نکاح کا حکم جی اور جو آدمی نہیں طاقت رکھتا تم میں سے کہ نکاح کرے آزاد مومن عورتوں سے آزاد مومن عورتیں جو ہیں ان کا خرچہ زیادہ ہے تو وہ طاقت نہیں رکھتا فمیما ملکت ایمانکم تو وہ نکاح کر لے تو وہ نکاح کر لے مسلمان لونڈیوں سے جن کے تم مالے کو تو وہ نکاح کر لے مسلمان لونڈیوں سے جن کے تم مالک و اللہ عالم بے کو اللہ بہتر جانتا ہے تمہارے ایمان کو بعض تم سب ایک دوسرے سے ہو آزاد آدمزاد ہونے کے حوالے سے آزاد اور غلام سب ایک دوسرے کے ہم جنس ہیں فن کے ہو تو نکاح کر لو لونڈیوں سے بیز نے آل ہننا ان کے مالکوں کی اجازت سے آزاد عورت سے نکاح کی طاقت نہیں تو لونڈی سے نکاح کر لو لیکن آتو ہنہا اجورا ہنہ دے دو ان لونڈیوں کو بھی ان کے مار بالمعوف معروف طریقے سے معقول طریقے سے موسناتن تاکہ وہ نکاح کرنے کی وجہ سے پاک دامن بن جائیں اثارے نکاح میں آ جائیں غیر مسافیات اعلانیہ بدکاری کرنے والی نہ بنے ولا متخذات اخدان اور نہ چھپی دوستیاں کرنے والی نکاح میں آئیں عزت والی زندگی گزاریں فائدہ او سن پھر جب وہ نکاح میں آ جائیں وہ لونڈیاں اس کے بعد وہ بے حیائی کا کام کریں زنا نصف مال تو ان پر آدھی سزا ہے جو آزاد عورتوں پر ہے یعنی پچاس کوڑے منل اذاب اذاب سے مراد سزائج زالے کا لیمن خاشی ال آنا تھا من کم زالے کا یہ لانڈی سے نکاح کرنا اس آدمی کے لیے ہے جو ڈرتا ہے گنا سے من تم میں سے یہ اجازت صرف اس بندے کو مل رہی ہے التا النا لے سبب الحلاک ذنا ہلاکت کا سبب ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں لونڈی سے نکاح نہیں کروں گا تو مجھ سے زنا سرزد ہو جائے گا تو اس کو اجازت دے دی کہ لونڈی سے نکاح کر لے وان تصبیروں اور یہ کہ تم ضبط کرو خیر الرکم تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے نہ کرو لونڈی سے نکاح کیوں تمہاری جو اولاد پیدا ہوگی وہ ماں کے تابع ہو کر غلام اور بندی بنے گی اس کی بح شراہ جائز ہوگی اولاد ماں کے تابع ہوگی اور وہ بھی غلام بن جائے گی جو لونڈی کا مالک ہے یہ بھی اس کی ملک میں آ جائیں گے تو تمہاری اولاد غلام بن جائے تو وہ تم چاہو گے کہ تمہاری اولاد غلام بن جائے اللہ, اللہ چاہتا ہے یہ آکام نکاح کیوں بیان کیے جا رہے ہیں وجہ بیان آکام نکاح چاہتا ہے اللہ کہ تمہارے لیے بیان کرے اور دکھائے تم کو راستہ ان لوگوں کا جو تم سے پہلے ہوئے انبیاء سلحہ نیک لوگ تم پر توجہ کرے اللہ جاننے والا حکمت والا ہے اور اللہ چاہتا ہے کہ وہ تم پہ متوجہ ہو اور چاہتے ہیں وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں اشاوات شہوات کی اپنی خواہشات کی مراد یہودی ہیں نصارہ ہیں وہ چاہتے ہیں ان تمیلو میلن عظیمہ کہ تم حق سے ہٹ جاؤ دور کا ہٹنا وہ تمہیں حق سے ہٹانا چاہتے ہیں ہم تمہیں حق پر چلانا چاہتے ہیں یرید اللہ اللہ چاہتا ہے کہ تم سے بوجھ ہلکا کر دے یعنی آکام کا بوجھ جو آکام ہے ان کا بوجھ تم پر ہلکا کر دے کیوں کھولے کل انسان وضعیفہ اس لیے کہ انسان جو ہے یہ کمزور پیدا کیا گیا یہ جو پہلی روایت آپ نے لکھی کہ ایک دو بندی عالم نے بیان کیا کہ قید پڑ گیا تھا حضرت آشا کے پاس گئے کھڑکی کھولی گئی یہ سب موزوں روا... موزوں روایات ہیں یہ پائے تکمیل کو نہیں پہنچتی اور ان کے راویوں پر جرا موجود ہے نہیں جی یہ جو جہیز میں دیا جاتا ہے جو کچھ بچیوں کو یہ وراثت میں شامل نہیں ہوگا جی تو بیٹیوں کو وراثت سے اسی طرح حصہ ملنا چاہیے جس طرح بیٹوں کو ملتا ہے کیا پاکستان میں کچھ علماء نے علماء دیوبند علماء بریلی کو ایک دوسرے کے قریب لانے کی کوشش کی ہے نہیں کوئی ایسی کوشش نہیں ہوئی ہے میسا کے غلیز کا میں ہوتا ہے پختہ وعدہ غلیز گاڑا کا معنی ہے لیکن یہاں پختے کے معنی میں والد اپنے نافرمان بیٹے کو آک نامہ دے سکتا ہے نہیں جی وہ آک کر بھی دے تو بیٹا باپ کی جائیداد سے وراثت سے محروم نہیں ہوگا کوئی آدمی اپنا بے اولاد بھائی کو بیٹا دے سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں نکاح سیدہ کا غیر سید کے ساتھ ہو سکتا ہے جی اس میں کوئی حرج نہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے زیادہ بیویوں کو طلاقے دیے ہیں یہ کوئی روایت پائے تکمیل تک نہیں ہے بس تاریخی روایات میں اس طرح کی باتیں آ جاتی ہیں